خطبہ نمبر چوالیس آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی اس موقع پر جب مسقلہ ابن حبیر شیبانی نے آپ علیہ السلام کے عامل سے بنی ناجیہ کے اسیر خرید کر آزاد کر دیے اور جب حضرت علیہ السلام نے اس سے قیمت کا مطالبہ کیا تو بد دیانتی کرتے ہوئے شام کی طرف فرار کر گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا برا کرے مسخلا کا کہ اس نے کام شریفوں جیسا کیا لیکن فرار غلاموں کی طرح کیا ابھی اس کے مداح نے زبان کھولی بھی نہیں تھی کہ اس نے خود ہی خاموش کر دیا اور اس کی تعریف میں کچھ کہنے والا کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس نے منہ بند کر دیا اگر وہ یہیں ٹھہرا رہتا تو میں جس قدر ممکن ہوتا اس سے لے لیتا اور باقی کے لیے اس کے مال کی زیادتی کا انتظار کرتا